إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده سلْمون يا يُهَننا تَُّقُ رَبَّكُم ال الذي يخَلَكُمْ منِ ننفسسم وَاحد وَخَلَقَ مِنْهَا زَووجَهَا وَبثَ مِنْهُمَا رِرجالًا كثيرًا وَنِساء وَالاتَّقُ اللهَّ الذي تَس أَلونَ بهِه وَلَأَرْحام إِ اللهَّه كانَان عَلَكُمْ رَقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار نے اتارا ہے اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے اللہ رب العالمین کی رسالت کو نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا محفوظ کر لے گا یقیناً اللہ رب العالمین کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز ہم امام محمد محسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ وہ بیان کر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں یہ طریقہ کسی شخص کی زبان سے نہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی ثابت شدہ احادیث کی روشنی میں ان کے اندر سے بیان ہو رہا ہے اور یہ طریقہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے اختیار نہیں کیا اللہ کی وہی سے اللہ کے حکم سے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کیونکہ آپ کا فریضہ اور ذمہ داری تھی کہ جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار نے نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے اگر آپ نے اس میں کمی کی آپ نے اس کو کما حقو نہیں پہنچایا کچھ باتیں پہنچا دیں کچھ چھوڑ دیں چھپا لی تو یاد رکھنا آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا امام الانبیاء نے وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو اللہ کی شریعت کو اللہ کے دین کو اس کے بہت سے مسائل کو اپنی زبان سے بیان کر دیا اور بہت سے مسائل کو اپنے عمل کے ساتھ بیان فرما دیا اور ہمارا ایمان ہے کہ امام الانبیاء نے اللہ کی کتاب کو اسلام کو شریعت کو جس طرح حق تھا پہنچانے کا اس طرح مکمل پہنچا دیا اللہ کے بندوں تک امام الانبیاء نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے حجت المداح کے موقع پر لوگوں کو بھی کہا تھا اللہ حل بلب تو اور مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں میدان عرفات میں اللہ کے سامنے آ کر لبیک لبیک کے ترانے پڑھنے والوں اللہ حل بلب تو تم سب گواہی دیتے ہو کہ میں محمد نے اللہ کا دین اس کی وہی اس کی شریعت کما حق ہوں تم تک پہنچا دی جی ہے تو وہ کہنے لگے نام ہاں ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں سب نے گواہی دی کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ پہنچا دیا مسلمانوں نے بھی گواہی دی اور آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ غیر مسلم بھی اللہ کی قسم اس گواہی دینے پر مجبور ہوئے انہوں نے بھی گواہی دی ایک یہودی نے پیارے پیغمبر کے صحابہ سے کہا علامک نبیم کلّا شہر <شَيِّن> اور مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والوں تمہارے نبی نے تمہارے قائد اور نے علام کلّہ شیئر <شَيِّن> دنیا کی ہر چیز تمہیں سکھا دی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو سکھائی نہ ہو ہر چیز سکھا دی یہ یہودی بھی کہتا ہے ہر چیز سکھا دی محمد جو چیزیں سکھائی ہیں ان میں نماز بھی ہے نماز بھی پیارے پیغمبر نے سکھائی ہے ہمیں اور اسی لیے ہمیں حکم دیا ہے سلو کماری وسلی مسلمانوں تم نے نماز کس طرح ادا کرنی ہے کس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے ہی تم نماز ادا کرنے کے پابند طریقہ یہی ہے اپنی مرضی نہیں اپنے مولوی امام اور پیر کا طریقہ نہیں سلو کما رہی کموری وسلی امام کے طریقے پر نہیں کسی پیر یا مفتی کے طریقے پر نہیں کسی خطیب یا کسی امام کے کسی سیاسی جماعت کے سربراہ یا دینی جماعت کے امیر کے طریقے پر نہیں رئی تو بولی وسلی اس طرح پڑھنی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے دنیا میں اور وہ سارا کچھ جو پیارے پیغمبر نے کیا ہے دنیا کے اندر محفوظ ہے وہی وہ محفوظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا طریقہ سنا تھا میں اس کا پھر دوہرا دیتا ہوں کہ پیارے پیغمبر اللہ اکبر کہہ کر رکو جاتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی جمع کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جمع کر امام و لمبیاں پر رکھتے گٹنوں یہ انگلیوں کے اندر کشادگی ہوتی انگلیاں کھلی ہوتی اور اس طرح ہاتھ رکھتے جیسے آپ نے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور اس طرح ہاتھ رکھتے کہ یہ انگلیاں گھٹنے سے نیچے والے حصے پنڈلی کو چھو رہی ہوتی اب ہم بہت سے مسلمان آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے وہ ان کو ہاتھ رکھنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت کا علم نہیں ہوگا اہل حدیثوں کو نہیں ہوگا کوئی ایسے ایسے کر کے ہاتھ رکھ رہا ہے ایسے کر کے کوئی ایسے کر کے ہاتھ رکھ رہا ہے کوئی ادھر کر کے ہاتھ رکھ رہا ہے یہاں پر یہاں پر کوئی ایسے جوڑ کے ہاتھ رکھ رہا ہے تو کسی نے صرف اشارہ کیا ہوا ہے تھوڑا سا گھٹنے کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ملایا ہوا ہے مضبوطی سے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوا نہیں ہے اپنے گھٹنے کو میرے بھائیوں سارے طریقے امام الانبیاء محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہیں اگر ہم چاہیں کہ ہماری نماز مدینے والے امام کے فرمان کے مطابق آپ کے طریقے پر ہو تو پھر ہاتھ اس طرح رکھنے ہاتھ کی انگلیاں گٹنے سے نیچے پنڈلی کو چھو رہی ہوں انگلیاں کھلی ہو ہاتھ مضبوطی سے گھٹنے کے اوپر جمع ہوا ہو یہ عمل بھی ہے اور پیارے پیغمبر کا حکم بھی ہے اور اس کے ساتھ کمر بالکل برابر ہو نہ سر کمر سے اونچا ہو نہ سر کمر سے جکا ہوا ہو یہ رکوع کی رکوع کا طریقہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ایک ایک چیز کی دلیل حدیث سے صحیح وہ پچھلے جمعے سنا چکا ہوں ساری حدیث بیان ہو چکی ہیں اس پر یہ باتیں جو میں نے کی ہیں یہ میری باتیں نہیں ہے یہ حدیث کا احادیث کا مخہوم ہے جو پچھلے جمعے ساری تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی اور اس کے بعد رکو کے اندر اطمینان کرنا اطمینان تسلی سے سکون سے رکو کرنا یہ نماز کے فرائض اور واجبات میں سے ایک فریضہ اور واجب ہے جو بندہ نماز کے اندر رکو میں اطمینان نہیں کرتا تسلی سے رکوع نہیں کرتا رکوع کے اندر اعتدال اپنی کمر کو سیدھا اور برابر نہیں رکھتا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یوج یہ صحیح عدیظ کے الفاظ ہے لا یوج دیو سلاح تو او مسلمانوں تم میں سے کسی کی نماز کفایت نہیں کرے گی وہ نماز کا فریدہ ادا نہیں ہوگا وہ نماز کے فریدے سے عہدہ برآد نہیں ہوگا جس نے اپنی کمر کو رکوع کے اندر سیدھا نہ کیا رکوع کے اندر کمر سیدھی کر سکتے نہیں کی لاپرواہی کی سر اوپر رہا سر زیادہ نیچے کر لیا کمر کو برابر نہ کیا لا یجیو وہ کروڑ مرتبہ نماز پڑھ لے مدینے والے امام کہتے ہیں اس کی نماز کے فیصد نہیں کرے گی ہوگی نہیں نماز اس کی لا لم فلا مہو رکوے امام کا فر رکوے ہے جو رکو سجدے میں اپنی کمر کو برابر نہیں کرتا اس بندے کی نماز ہے ہی نہیں ہے اس کی نماز پیارے پیغمبر کس قدر اہمیت کے ساتھ لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا کرتے تھے آپ کہتے تھے لوگ صلی اللہ علیہ میں تمہیں اپنی نماز کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہوں پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں رکوع اور سجدے میں تم اپنی کمر کو سیدھا رکھا کرو اپنی پیٹھ کو سیدھا اطمینان کے ساتھ رکوع کیا کرو میں تمہیں اپنی کمر کے پیچھے سے دیکھتا ظاہری اپنی کمر کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. صحیح حدیث ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے. یہ حدیث میرے بھائیو کئی لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو موہرے نبوت تھی نا پیارے پیغمبر کے یہ کندھوں کے درمیان لگی ہوئی اس موہرے نبوت سے نظر آتا تھا پیارے پیغمبر کو یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ پیارے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے نہ حدیث کے اندر یہ ایسی بات ہے اور بعض کہتے ہیں کہ رسول وسلم کو ہمیشہ ہی ہر وقت ہی جیسے سامنے نظر آتا تھا ویسے ہی پیچھے بھی نظر آتا تھا میرے بھائیو اس کی بھی پیارے پیغمبر کی سیرت میں سنت میں حدیث میں کوئی نام و نشان بھی نہیں کوئی دلیل نہیں اس بات یہ بغیر دلیل کے پیدل پیدل بات ہے بغیر سننس کے اس کی کوئی دلیل دنیا کے اندر موجود نہیں ہاں امام المبیا کو نظر آتا تھا صرف نماز کی حالت میں پیچھے آگے پیچھے ہر وقت نظر نہیں آتا تھا کس وقت آتا تھا نماز کی حالت میں اور یہ مدینے والے امام کا موجزہ ہے موجزہ یہ کیا ہے موجزہ جو موجزات اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے اپنے نبی کو عطا کیے جو رب ہر نبی کو دیتا ہے موجات موج موجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کسی کے بس میں نہ ہو کسی کے اپنے اختیار میں نہ ہو جو اپنی مرضی سے کچھ کر نہ سکتا ہو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ ایسی چیزیں جو عادت کے خلاف ہو جو خبار کے عادت ہو ایسی چیزیں اللہ اپنے نبیوں کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں موجدہ! موجدہ وہ موجدہ ہوتا جیسے کوئی جا سکتا ہے ایک رات کے اندر زمین سے آسمان تک بیت اللہ سے بیت المقدس تک بیت المقدس, تک بیت المقدس سے آسمان دنیا تک پھر ساتویں آسمان تک پھر سدرا تلومنتہا تک پھر ساری چیزیں دیکھ کر وہ ایک رات کے اندر اندر رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ سکتا ہے ممکن ہے یہ عقل تقریم کرتی ہے اس بات کو آج اس دنیا کی ٹیکنالوجی کے دور میں جو سب سے بڑی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اس ٹیکنالوجی کے دور میں کعبہ کی قسم ممکن نہیں کوئی آسمان دنیا کے کتنے وقت میں پہنچ کر واپس آئے ساتھ میں آسمان تک جاؤں تو دور کی بات یہ موجودہ ہے ایسے ہی موجودہ تھا محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت پیارے پیغمبر کو پیچھے نظر نہیں آتا تھا صرف نماز کی حالت میں اللہ رب العالمین یہ صلاحیت پیدا کر دیتا تھا اپنے نبی کے اندر جیسے سامنے نظر آتا تھا ویسے پیارے پیغمبر کو پیچھے بھی نظر آتا تھا یہ موجود ہے تو آپ لوگوں کو کہتے تھے لوگوں مسلمانوں میں اپنی تیز کے پیچھے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں تم اب رکوع کے اندر سجود میں اپنی کمر کو برابر اور سیدھا رکھا کرو پچھلے جمعے میں نے حدیث سنائی تھی کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا جو اپنی پیٹھ کو رکوع کے اندر سیدھا نہیں کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ اسی حالت میں مر گیا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ کسی اور ملت پر مرے گا اس کی موت اسلام پر نہیں آئے گی نماز پڑھ رہا ہے کلمہ پڑھنے والا ہے اللہ حدیث ہے روزے رکھنے والا ہے ہر جمرے کرنے والا ہے قربانیاں ذکاتیں سب کچھ کرنے والا ہے لیکن نماز کو پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ادا کر رہے پیارے پیغمبر کے فرامین کی اس کو پرواہ نہیں ان کا احساس تک نہیں کہ یہ میرے لیے میری, میری،, میری کامیابی کے لیے میرے اعمال کے قابل قبول بنانے کے یہ پیارے پیغمبر کی تعلیمات میرے لیے ہیں اس کی پرواہی بس جیسے عادت بنی ہوئی ہے بچپن سے دیکھا ہے باپ دادے کو آنکھیں بند کر کے ویسے لوگ چلتے جا رہے ہیں عادت کے اوپر چل رہے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان نہ سنتے ہیں نہ غور کرتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کے لیے وہ عزم مسمت کر کے وہ میدان میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ رکو کے اندر یہ رکوع کی کیفیت اور رکوع کے اندر اطمینان اعتدال تسلی اور سکون کے ساتھ رکو کرنا ہے ایسا ایسا ایسا رکوع جو اللہ اکبر کہہ کر رکوع جاتا ہے ابھی ہاتھ گھٹنوں سے ٹیک ہی ہوتے ہیں ابھی سر اپنے مقام پر پہنچتا ہی نہیں ہے تو مر برابر ہی نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ سبحان عظیم ہے ابھی پورا کھڑا نہیں ہوا تو چل رکو کے لیے رکوع سے سجدے کے لیے جھکنا شروع ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے اپنی مساجد کے اندر ایسے لوگوں کی اکثریت کو جو نماز پڑھنے والوں کی اکثریت ہے آپ ان کو ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھیں گے جیسے جیسے مرغی وہ دانا چگنے کے لیے ٹھونگے مارتی ہے نا زمین پر اللہ کی قسم ان کی نماز ایسے ہی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیح سلاد بندے کو بخاری کیا جیسے آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے اس کو اسی وجہ سے کہا تھا اس کی نماز میں تسلی نہیں تھی اطمینان نہیں تھا اعتدال نہیں تھا سکون نہیں تھا وہ بڑی تیز رفتاری سے تیز, تیز تیز وہ رکو کرتا تھا سجدے کرتا تھا رکو سے اٹھ کر کھڑے ہونا اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا وہ کہیں اطمینان اعتدال موجود ہی نہیں تھا امام المبیا نے اس کو کہا جا نماز پڑھ نے پڑھی ہی نہیں نماز اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں وہ پڑھ بھی جائے تو نہیں پڑھی تو اس کی پڑھی نہ پڑھی یہ برابر ہے امام المبیا نے فرمایا اللہ اکبر رکوع چلے گئے اور رکوع میں جا, جا کر امام المبیا محمد رسول اللہ صلی اللہ, اللہ, اللہ علیہ و وسلم سے مختلف اذکار مختلف تسبیحات وہ ثابت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے رکوع کے اندر جا کر ان میں سے سبحانہ ربی یل عظیم سبحانہ ربی یل تین مرتبہ سنن سن نبود میں مسند احمد میں مصنف ابن شہبہ کے اندر حدیث ہے کہ تین مرتبہ محمد رسول رکو میں سبحانہ ربی یل پڑھا کرتے اور سنن نبود اور احمد کی بہسی کی حدیث میں ہے سبحانہ ربی یل عظیم یہ بھی پیارے پیغمبر تین مرتبہ دعا, دعا بسا اوقات پڑا کرتے تھے سبو ہن قدوس رب الملائے والروح یہ دعا بھی مدینے والے امام رکو کے اندر پڑا کرتے تھے سبحانہ ذل جبروتے ول ملکوتے ول یہ دعا بھی یہ امام اللہ بیا پڑا کرتے تھے رکو کے اندر صبح سبحانہ کلّما اللہ اغفر لی صبح کلّما بابے کا اللہ مغل لی یہ دعا بھی مدینے والے امام تو رکوع کی حالت میں رکوع کے اندر پڑھا کرتے تھے اور امام المبریا کا رکوع آپ کا رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا آپ کا سجدہ آپ کا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا پیارے پیغمبر کے صحابہ جو امام المبریا کی نماز کے طریقے کو نقل کر رہے ہیں <تصفح> وہ کہتے ہیں سارا تقریبا برابر برابر ہوتا تھا اتنا لمبا رقو جتنے منٹ جتنی دیر جتنا وقت رکوع میں لگا اتنا وقت رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر لگاتے اتنا وقت سجدے میں لگاتے اتنا وقت دو سجدوں کے درمیان میں لگاتے پھر اتنا وقت دوسرے سجدے کے بعد لگاتے یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ سلم کا رقو رقو سے اٹھ کر کھڑے ہونا سجدہ کرنا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ ساری حالتیں امام المیا کی برابر تقریباً برابر برابر ہوتی یہ نہیں کہ رخو گیا ہے اور حساب کتاب کر رہے اس کو بھلی ہوئی باتیں یاد آ رہی ہیں پتہ بھی کتنا مرکو ہو گیا اب کھڑا ہو گیا ہے تو بس کھڑا ہوا نہیں تو چل چل سی دیکھ کر یہ گیا ہے یہ محمد الرسول وسلم کا طریقہ نہیں جتنا وقت جتنی دیر جتنے لمحات رقو کے اندر اتنی دیر کھڑا ہونا اتنی دیر سعیدے میں اتنی دیر سعیدوں کے درمیان یہ ہے امام المبیا محمد رسول سلم کا عمل آپ کا طریقہ جو امام المبیا کے صحابہ نے محفوظ کیا اور ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا بیان کیا ہے اور بساوکات اتنا لمبا ہوتا تھا پیارے پیغمبر کا رقو سجدہ فرضوں میں نہیں کیونکہ فرضوں میں امام پر لازم ہے کہ وہ مختریوں کا خیال رکھے ان میں کمزور ہوتے ہیں بوڑھے ہوتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں لمبی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے رکوع میں نہیں جا سکتے وہ ان کے لیے دقت ہوتی ہے ان کا خیال رکھنا امام کے لیے لازم ہے لیکن جب بندہ اکیلا ہو تو بساؤت رسول نماز پڑھ رہے ہوتے سیابا کہتے اتنا لمبا رکو کرتے ہم سمجھتے آپ بھول گئے رکو سے اٹھ کر کھڑے ہوتے تو کھڑے ہی رہتے ہم سمجھتے شاید آپ بھول گئے آپ بھول گئے پھر سجدہ کرتے اتنا لمبا کو ادا کیا کرتے اور اتنے سکون اور اطمینان سے ادا کرنے کا حکم ہے ہمیں محمد اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہم نے بڑی تیزی سے نماز پڑھ کے اسے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ پکڑنا لے کے اللہ کا اسلام کا بڑا فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے ہو تو کوشش یہ ہونی چاہیے سوچ یہ ہونی چاہیے ذہن کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ فریضہ ادا کر کے میں اللہ کے ہاتھ رخرو ہو جاؤں میرا یہ فریضہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق ادا ہو جائے میں جان چھڑانے والوں میں اپنے آپ کو شمار نہ کروں ہاں رکو سے اٹھ کر جب پیارے پیغمبر کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت رکو سے سر اٹھاتے وقت کہتے سمے اللہ ہومیدہ سمے اللہ ہو یہ کب کہتے تھے پیارے پیغمبر رکو سے اٹھ کر جب سر اٹھا رہے ہیں کھڑے ہونے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کھڑا ہونے کے دوران امام المبیا جب کھڑا ہونا شروع ہوتے سمے اللہ ہولے من حمیدہ کہ کر اور جب بالکل سیدھے کھڑے ہو ہر ہڈی وہ ہار گردن ہار سے, ہار لے سے لے کر وہ کمر کے آخری حصے تک اپنے اپنے اپنی اپنی جگہ تک پہنچ جاتی تو پھر پیارے پیغمبر جب بالکل سیدھے ہو جاتے کہتے ربا نا لکل حمد ربانہ لم اور ربانہ ولا کل حمد دونوں الفاظ ثابت ہیں باؤ کے ساتھ بھی اور بھاؤ کے بغیر بھی ربانہ لکل حمد بھی ربنا ولا کل حمد بھی اور ان دونوں کے شروع میں بسا کافی پیارے پیغمبر اللہ کا لفظ بھی لگا لیتے اللہ ربنا ربانہ لکل حمد اللہ عمار ربانہ ولا کل حمد یہ چار طریقے بن جاتے ہیں چار الفاظ صرف ربانہ لکل حمد ربانہ لکل حمد دوسرا ربنا ولا کل حمد باؤ کے ساتھ تیسرا اللہ عمہ ربانہ اللہ اور چوتھا اللہ عمر ربانہ والا کل کے ساتھ, ساتھ،, ساتھ، چاروں الفاظ صحیح صنعت سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ وسلم سے ثابت ہیں دوازی دوازی آپ ربنا کبھی آپ ربانہ لکلحمد کہتے کبھی ربانہ ولا کل کہہ دیتے کبھی اللہ عمر ربانہ لاکل کہہ دیتے کبھی اللہ عمر ربانہ ولا کل حمد کہ اور اس کے بعد رسول اللہ وسلم اور بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے ولا کل حمد حمدن کثیر مبارکن ایک پیارے پیغمبر جماعت کروا رہے تھے ایک صحابی آیا پیچھے سے تھکا ہوا تھا سانس اس کا پھولا ہوا تھا آ کر نماز میں شامل ہوا تو رسول وسلم رقو سے اٹھ کر کھڑے ہوئے نے بلند آواز سے اس کے منہ سے ایک کریمات نکل گئے ربا نا ولاکن کثیرن سیبن فی بلند آواز سے نکل گیا سانس اس کا پھولا ہوا امام الانبیاء نے نماز ختم کی سنن ابو میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے آپ نے پوچھا ایوکم او تم میں سے کون بندہ ہے جس نے یہ کلمات بلند آواز سے پڑھیں کون ہے تم میں سے کس نے یہ بلند آواز سے لفاظ کہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرم سیبن مبارکن فی کون ہے ایوکم کالا بیہادح القلمہ کس نے یہ کلمات پڑھے کیا پریشان ہو گیا ڈر گئے وہ خاص صبح ڈر گیا پتہ میں غلطی کر لی ہے آپ نے فرمایا انی تو بز آتا سونا ملکن بز آتاً ولا سونا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا نماز کی حالت میں وہ سب اس کریمے کو لے کر اللہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ کون سب سے پہلے ان کلمات کو اللہ کی عدالت میں لے جا کر پیش کرے اتنا بڑا فضیلت والا عمل اللہ کے فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر سب سے پہلے بندے کا یہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اتنے بڑے فضیلت والے الفاظ ہیں مسلمان آپ کو یہ الفاظ کہنے کا ان کے پاس طے بھی نہیں ہوتے اور بساوکات رسول یہ دعا بھی پڑتے اللہ مل و مل العر و مل ما بینا وہ مل آ ماں شیتا مل شیون بادو اہل مجد و کلو نادا اللہ آئیتا بلا موتی ماں منا تھا بلاد یہ دعا بھی پیارے پیغمبر رکو سے اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد پڑا کرتے <متحد> اور یہ <متحد> دعا ٹھیک ہے لازمی نہیں ہے یہ دعا ان میں سے کوئی ایک دعا آپ اختیار کر لیں ان پیارے پیغمبر کی ثابت شدہ دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا آپ اختیار کر لیں تو پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل ہو جائے گا میرے کئی لوگوں کو غلطی لگ گئی پر وہ کہتے ہیں کہ امام تو کہے گا سمع اللہ علام حمیدہ اور مقتدی جو ہے نا مقتدی وہ سمی اللہ علیہ حمیدہ نہیں کہے گا امام کے پیچھے وہ کیا کہے گا ربنا نا اللہ کلحم دیکھے رب نا والا کلحم میرے بھائیوں یہ پیارے پیغمبر کے عمل سے امام الانبیاء کے طریقے سے آپ کے فرمان سے ایسی کوئی بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ پیارے پیغمبر نے کہا ہو مقتدی سمے اللہ علم حمدہ نہیں کہے گا اللہ کے نبی نے نہیں روکا پیارے پیغمبر بلکہ آپ نے حکم دیا ہے سلو کمار جیسے امام جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں جو الفاظ آپ کہتے ہیں مقتدی نے بھی وہی الفاظ کہنے جب امام اللہ اکبر کہے تو پیچھے مقتدی نے اللہ اکبر کہنا یا نہیں کہنا کالا سمع اللہ علیہ حامدہ جب سمع اللہ علیہ حامدہ کہے تو مقتدی نے بھی کیا کہنا ساتھ سمے اللہ علیہ حامدہ ایک, ایک صحیح حدیث ہے مصنف ابن ابھی صحبہ کے اندر جس کے اندر رفاع القرضی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں رفاع القردی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمع اللہ علیہ لوگو تم میں سے کسی کی نماز کفایت نہیں کرتی جب تک وہ اپنی نماز میں سمع اللہ علیہ یہ پیارے پیغمبر کے الفاظ عام ہیں ایمام کے لیے بھی ہیں مقتدی کے لیے بھی ہیں یہ اکیلے شرط کے لیے بھی ہیں یہ نفل پڑھنے والے کے لیے بھی ہیں اور یہ فرض ادا کرنے والے کے لیے بھی ہیں سب کے لیے ہیں وہ اکیلا ہو وہ امام ہو وہ مقتدی ہو وہ سری نماز ہو وہ جاری نماز ہو وہ نفل ہو یا فرض ہو جو بھی نماز ہے لا سلا تو یہ واجب ہے واجب و ہو گیا کہ گیا سمی اللہ علی من حمدہ جیسے امام کہتا ہے امام کے پیچھے مقتدی بھی سمی اللہ علی من کہے گا ایک تو یہ صریح حدیث ہے رفعہ رضی اللہ عنہ کی دوسرا صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے سلو کما رہے تو مولیو سلی آپ کا طریقہ سمی اللہ علی من حمدہ کہنا کہ پیچھے والا بھی سمی اللہ علی من حمدہ کہیں گے اصل میں بعض لوگوں کو غلطی پتا کہاں سے لگی ایک بخاری امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو جب امام رکو جائے تم رکو جاؤ جب امام رکو سے سر اٹھائے تم رکو سے سر اٹھاؤ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لکل حمد کہو جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لکل حمد کہو ایک صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں اب ہمارے بعض لوگوں نے بعض اہل علم نے یہ سمجھ لیا اس کا مفہوم اپنی عقل سے اپنے پاس سے یہ سمجھ لیا کہ مختری وہ ربانہ والا کل حمد کہے گا وہ سمع اللہ علحمی نہیں کہے گا یہ اپنے پاس سے انہوں نے ایک سوچ ذہن تیار کر لیا حدیث کے اندر نہیں ہے میرے بھائیو پیارے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جب امام سمے اللہ علیہ کہے تو تم سمع اللہ علام حمیدہ نہ کہو تم صرف ربنا ولاکل حمد کہو یہ پیارے پیغمبر نے نہیں کہا امام بھی سمع اللہ علیہ حمیدہ کہتا ہے اس حدیث کے مطابق جو صحیح بخاری کیا سلو کمار ہے تو مونی وسلی مقتدی نے بھی کہنا ہے اور یہ بات ربنا لکل حمد یا ولا کل یہ امام نے آستا کہنا مختری کو نہیں پتا کہ امام کیا پڑھ رہا ہے یا کیا کیا رہا ہے پیارے پیغمبر نے مختری کو سکھا دیا کہ جو امام کہے گا اس کے کہنے کے بعد تو نے یہ الفاظ بھی یہ الفاظ بھی پڑھنے یا ربانہ اللہ کلحمد ربانہ ولا کلحم یہ مانا نہیں ہے اس کا کہ مقتدی وہ سمی اللہ نہیں کہے گا صرف اور صرف ربنا بالکل الحمد کہے گا میرے بھائیوں بہت بڑی کوتا ہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہماری مسجدوں میں ہماری نمازوں میں جب ہم نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر مسلمان اکثر نوازی آپ ان کو پوچھ لو کیا کہتے ہیں وہ رقو کے رکو سے سر اٹھاتے وقت کیا کہتے ہیں ربنا نام الحمد امام کا سمع اللہ من حمدہ کہہ کر پڑھتے ہیں سمع اللہ من حمیدہ نہیں پڑھتے اس میں پتا کتنی کباہتے آ گئی سب سے پہلی کباہت اس کے اندر یہ آ گئی کہ پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف عمل ہو گیا آپ نے کہا تھا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا اس نے اس طرح نہیں کہا دوسری خرابی اس کے اندر یہ پیدا ہو گئی کہ سمع اللہ من حمیدہ کا مقام رکو سے سر اٹھانے اور کھڑے ہونے کے درمیان میں ہے سمے اللہ مقام کہاں پر ہے رکو سے سر اٹھانے اور سیدھا کھڑا ہونے کے درمیان میں سیدھا کھڑے ہو کر جو کیا ہے ولک الحمد امام لمبیا اٹھتے ہوئے سمے اللہ کہتے ہیں جب سیرے کھڑے ہو جاتے ہیں جب سیڑھے کھڑے ہو جاتے تو پھر کہتے ربانہ بلا کلحمد اور ہم رہے ہوتے ہیں تو امام چونکہ ہم سے پہلے کھڑا ہو کر سمی اللہ ہوتا ہے ہم ربنا والا کلحمد یہ رکو سے اٹھنے اور کھڑے ہونے کے درمیان میں ربنا والا کلحمد کہتے جب جبکہ یہ ربنا والا کلحمد کہنے کا مقام نہیں ہے ربنا والا کلحمد کہنے کا مقام نمازی کے لیے وہ کھڑے ہونے کے بعد ہے جب ہر جوڑ کمر کا ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائے کا جبکہ ہم سارے سارے ہونے سے ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے کھڑے ہوتے وقت امام البی تو اس دوران یہ لفظ نہیں پڑتے آپ تو نہیں کہتے یہ کلمات اس دوران اس دوران جو کریمات کہنا ہے وہ سمع اللہ حمد ہے جو ربنا والا کل حمد ہے یہ کھڑے ہونے کے بعد پڑھنا اور جب ہم یہ نہیں پڑھیں گے سمی اللہ تو لازمی طور پر یقینی طور پر وہ ہمیں اس کی جگہ پر ربانہ والا کلحمد یہ سمی اللہ کی جگہ پر پڑھنا پڑے گی اور اس میں امام سے پہل بھی ہو جائے گی اس میں امام سے کیا ہو جائے گی پہل امام کس لیے بنایا جاتا ہے اس سے پہل کی جائے گا اسے پیچھے پیچھے چلا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامامو اناما جو امام اس لیے اپنایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے اس کی افتتاح کی جائے نہ امام سے پہل کرنا جائز نہ امام کے ساتھ ساتھ چلنا جائز امام کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم ہے اب امام نے ابھی رب نوالا کلحمد پڑا ہی نہیں ابھی وہ سمی اللہ علیہ ہم کا کہہ رہا ہے سمے اللہ کے دوران ہی پڑھ دیتے ہیں ربانوال کلحمد اس نے ابھی بعد میں پڑھنا ہم نے تو پہل کر امام سے اور امام سے پہل کرنا کتنا سنگین گناہ ہے ایک حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص گرتا نہیں جو امام سے پہل کرتا ہے کہ اللہ اس کی صورت کو چہرے کو گدے کی صورت میں تبدیل نہ کر دے امام تو پیچھے پیچھے چلنے کے لیے بنا ہوتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم امام سے پہلے ہی جو ہے نا وہ سارا کچھ کر گزرے تو میرے بھائیوں اس کمی کو اس غلطی کو سمجھیں اور دور کریں اس غلطی کو امام جب سمع اللہ عرمان حمیدہ کہے گا مقتدیوں نے بھی سمع اللہ عرمان حمیدہ کہنے ہیں اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد پھر کہنا ہے ربنا لکل حمد یا ولاکلحمد یا اللہ ربنا ربانہ لکل الحمد یا ولاک الحمد یہ بعد میں پڑھنا ہے کھڑے ہونے کے بعد اور کھڑے ہوتے وقت جس طرح امام المبیا نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر اٹھاتے تھے جس طرح رکوع جاتے وقت اٹھاتے تھے ایسے ہی رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی پیارے پیغمبر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اور کانوں کے لو کے برابر اٹھایا کرتے یہاں <متصفح> <متصفح> ایک مسئلہ اور سمجھنے والا ہے سعودی عرب کے اندر آپ کو کئی نمازی ملیں گے کئی نمازی ملیں گے اکثر آپ دیکھیں گے ہمارے پاکستان کے اندر بھی بعض مساجد کے اندر آپ کئی نمازیوں کو دیکھیں گے وہ رکوع سے اٹھتے ہیں رکوع سے اٹھ کر دوبارہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے رکوع سے اٹھنے کے بعد دوبارہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو میرے بھائیوں امام المبیا محمد رسول کا رکوع سے اٹھ کر ہاتھ باندھنے والا عمل یہ ثابت نہیں ہے امام المبیا کا طریقہ نہیں ہے ایک نہیں دس نہیں تقریبا پچاس کے لگ بھگ صحابہ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کے نماز کے طریقے کو بیان فرمایا ہے تقریباً پچاس کے لگ بھگ نام صحابہ کے جنہوں نے پیارے پیغمبر کی نماز کی ایک ایک حرکت کو ایک ایک چیز کو دیکھ کر بیان فرمایا محفوظ کی ہے. ان, ان سورے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ امام الانبیاء رکو سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھ رکھا کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا اگر زندگی میں ایک آد مرتبہ بھی پیارے پیغمبر نے رقوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھے ہوتے تو کوئی بھی نقل کرنے والا نہ ہوتا جنہوں نے رکوع کے اندر امام المبیا کے ہاتھوں کی کیفیت کو اتنا کھول کر واضح اور باشغاف باغ میں بیان کیا کہ آپ انگلیاں کھولتے تھے آپ کی انگلیاں وہ گھٹنے سے نیچے پنڈلی کو چھو رہی ہوتی تھی آپ مضبوطی سے گھٹنے کو تھامے ہوئے ہوتے تھے جو اتنی اتنی باریک ایک ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ اتنے بڑے عمل کو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کو اگر یہ عمل موجود ہوتا پیارے پیغمبر نے کیا ہوتا تو کوئی ایک بھی میں سے بیان کرنے والا نہ ہوتا دنیا میں اس کو کسی ایک کی نماز کا طریقہ بیان کرنے والوں میں سے بیان نہیں کیا کہ پیارے پیغمبر رکوع سے اٹھ کر دوبارہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہمارے <سلام> وہ بزرگ وہ علماء وہ اہل علم جو ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں ان کے پاس جو دلیل ہے نا میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں فیصلہ ان شاء آپ خود کر لیں گے کہ کیا وہ دلیل واقعہ اس قابل ہے کہ ہم ہاتھ باندھے جائیں باندھ لیں دلیل کیا ہے ایک دلیل تو یہ ہے جو مسیح سلاد والی حدیث ہے صحیح بخاری کی اور دوسری ساری کتابوں کے اندر اس کے مختلف الفاظ موجود ہیں مصیب صلات والی حدیث اس میں یہ لفظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوتے حتیٰ کہ سارے جوڑ اپنی اپنی جگہ پر چلے جاتے سارے جوڑ اپنی اپنی جگہ پر چلے جاتے غور کرنا میرے بھائیوں یہ ہمارے ان بزرگ علماء کی یہ دلیل ہے جو کہتے ہیں رکوع کے بعد ہاتھ مانگنے چاہیے کہتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے کھڑے ہوتے سیدھے تو ہر ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر چلا جاتا, ہے جاتا، میرے بھائیوں یہ <laughs> جو جوڑ اپنی اپنی جگہ پر چلا جاتا یہ جوڑ ہاتھوں کے نہیں یہ جوڑ کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں کی بات ہے کیونکہ صحیح حدیث کے اندر مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ یہ لفظ موجود ہیں پیارے پیغمبر کی صحیح حدیث کے اندر کہ حتّا یار کلو فکار ہو کلو فکار ہو ہتہ کے بندہ سیدھا کھڑا ہو حتا کے ہر فکر ہر فقار ہر ریڑھ کی ہڈی کا جوڑ وہ اپنی اپنی جگہ تک چلا جائے رکوع کے اندر یہ ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ اپنی اپنی جگہ پر نہیں ہوتے کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ رقو کے اندر رقو سے کھڑے ہونے کے بعد جو جوڑوں کو اپنی اپنی جگہ پر لے جانے والی حدیث ہے اس حدیث کا تعلق صرف ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں کے ساتھ ہے سارے جسم کے جوڑوں کے ساتھ ہے ہی پھکار اللہ کے نبی کے الفاظ ہے فقار ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں کو کہتے ہیں سارے جسم کے جوڑوں کو نہیں ہے جس طرح قرآن بعض اس کا بعض کی تفسیر کرتا ہے ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ دوسرے بعض فرامین کی تفسیر اور تشریف کرتا ہے جن روایات میں نظام اور جوڑوں کا ذکر آیا ہے اس فکار کے لفظ نے ان جوڑوں کی وضاحت اور تفسیر بیان کر دی کہ ان جوڑوں سے مراد ریڑھ کی ہڈی کے جوڑے سارے جسم کے جوڑ نہیں ہیں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر ہر جوڑا اپنی جگہ پر چلا جاتا استدلال ان کا یہ ہے کہ رقو سے پہلے ہاتھ بندے ہوئے تھے اب ہاتھ بندے ہوں گے تو تب اپنی اپنی جگہ پر جائے گا نا سب اپنی اپنی جگہ پر جائے گا نا میرے بھائیو یہ استدلال بھی غلط ہے اس لیے غلط ہے اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا مسیح سلاد والی اس مسیح صلات والی حدیث کے کسی بھی روایت کے اندر کسی بھی لفظ کے اندر جتنے اس کے الفاظ دنیا کی کتابوں میں مختلف سندوں سے موجود ہیں کسی ایک سند میں کسی ایک روایت کے اندر یہ لفظ موجود نہیں یہ سلاحت نہیں کہ رقو سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. اس حدیث کے اندر کہیں مسیح صلات والی حدیث کے اندر کہیں یہ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑ کر یہ باندھنے کا ذکر نہیں ہے اس حدیث کے اندر اگر اس حدیث کے اندر پہلے اس بات کا ذکر ہوتا یہ مصیح سلاد والی حدیث میں پھر یہ بات آتی بعد میں کہ جوڑا اپنی اپنی جگہ پر چلا جاتا پھر حق تھا ان کو استضار کرنے کا کہ پہلے جوڑ ادھر تھے پہلے حکم آ تھا جوڑ ادھر رکھنے کا اب ادھر آئیں گے تو اپنی اپنی جگہ پر جائیں گے اب یہ پہلے جملہ یہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں اس حدیث میں نہیں ہے جس حدیث کو دریل بنایا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں ہے تیسری تیسری وجہ اسلام اس کے غلط ہونے <سؤال> رکو سے متصل پہلے ہاتھ چھوٹ چکے تھے رکو سے متصل پہلے ہاتھ ہاتھ چھوڑ کر بندہ رکو جاتا ہے یا ہاتھ باندھ کر رکو جاتا ہے رکو جانے سے پہلے قیام میں ہاتھ چھوٹ چکے تھے رفائی دہان کیا اس نے رکو جانے سے پہلے ہاتھ چھوڑ کر رفائی دہان کیا باندھ کر نہیں کیا رکو کے جانے سے پہلے ہاتھ چھوٹ گئے اب رکو سے متصل جو پہلے کی حالت ہے وہ ہاتھ چھوٹنے کی ہاتھ باندھنے کی حالت نہیں اگر ہم اس حدیث سے اس حدیث کو یہ بھی دلیل بنا لیں کہ پہلی کیفیت پر چلے جاتے تو رقو سے متصل پہلی کیفیت تو حالت چھوٹنے کی ہے ہد باندھنے کی نہیں پھر بھی ان کی دلیل نہیں بنتی ہے پھر بھی اس کے لئے جن کا صحیح اور دروش نہیں ہو سکتا اور چوتھی بات چوتھی بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم رکو جاتے وقت ہاتھ آپ نے چھوڑ دیے یہ چھوٹنے کی دلیل آ گئی ہاتھ چھوٹنے کی دلیل آ گئی اب دوبارہ تب ہاتھ بندیں گے جب دوبارہ باندھنے کی سری دلیل ہمارے پاس موجود ہوگی اس کے بغیر دوبارہ باندھنا یہ پیارے پیغمبر کی ابتدا نہیں ہوگی یہ ابتدا ہوگی ابتدا بغیر دلیل کے باندھنا یہ بداعت کے زمرے میں آئے گا یہ اتباع نہیں ہوگی محمد الرسول وسلم کی کیونکہ پیارے ہم نے نماز امام الانبیاء کے طریقے پر دلیل کے مطابق جو اللہ کے نبی نے کیا جو کرنے کا حکم دیا ان کو سامنے رکھ کر ہم نے نماز پڑھنی ہے اپنے پاس سے کوئی چیز طریقے کے اندر داخل ہے نہیں کرنی ہاتھ چھوٹ گئے ہیں چھوٹنے کی دلیل موجود ہے دوبارہ رکھو کے بعد باندھنے کی دلیل چاہیے کوئی سری دلیل دے رہے ہم باندھ لیں کوئی سری دریل دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جو پیش کی جائے اس لیے ہمارے ان مجھ صاہدین کا جتحاد کمزور ہے غلط ہے درست نہیں ہے یہ اجتہاد اور پیارے پیغمبر محمد سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے رکوع سے اٹھ کر سیدے جانے سے پہلے سینے پر دوبارہ ہاتھ باندھے اس کے بعد سجدے کے لیے جھکنا ہے کھڑے <سلام> ہو گئے سیدھے ہر ہر جوڑ اپنی جگہ پر چلا گیا اطمینان سے یہ دعائیں جو امام المبیاء محمد الرسول وسلم سے ثابت ہے یہ دعائیں آپ نے پڑھ لی تو پھر سجدے کے لیے گرنا ہے سیدے کے لیے کیسے گرنا ہے سعیدے کے لیے گرنے کی کیفیت وہ انشاء شاء اللہ الرحمان اگلے خطبۂ جمعہ کے اندر بیان فرمائیں گے وہ بھی بڑا مار کا تو آ رہا مسئلہ ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ سعیدے میں جاتے وغیرہ پہلے ہاتھ لگانے چاہیے کئی کہتے ہیں پہلے گٹنے لگانے چاہیے بڑے بڑے مسئلے بڑی بڑی بحثیں چلتی ہیں اس مسئلے کی کیا حقیقت ہے کہ مام کیسے رکوع سے قیام رکو کے بعد قیام سے عیدے کے لیے جاتے ہوئے پہلے رکو پہلے ہاتھ لگاتے تھے یا پہلے گھٹنے لگاتے تھے کیا کیفیت تھی پیارے پیغمبر کی فائدے کی, کی کیا کیفیت تھی فیدے میں بندے کے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے کونیاں کہاں ہونی چاہیے بندے کی پیٹ اور رانوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے انشاءاللہ شاء الرحمان ایک ایک چیز صحیح احادیث کی روشنی میں جیسے آپ کو پیارے پیغمبر کا رکوع تفصیل سنایا ہے کہ ایسا رکوع ہوتا تھا ایسے ہی انشاءاللہ پیارے پیغمبر کا سجدہ سجدے کی دعائیں سجدے کی کیفیت اور سجدے میں جانے کی کیفیت سجدے کے درمیان میں بیٹھنے کی کیفیت سجدے سے اٹھنے کی کیفیت انشاءاللہ الرحمن وہ اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مجھے دعوانا مجھے دعوانا ونعوذ باللہ من شرور انفس شاہد اللہ, اللہ لا شریک لا ان محمد عزیز آپ سب ماشاءاللہ اللہ ان حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ کے دشمن وہ جہاد فی سبیل اللہ کو ختم کرنے کے لیے دنیا سے اس کو مٹانے کے لیے مجاہدین کو دنیا سے ختم کر دینے کے لیے ساری دنیا کا کفر وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کوششیں کر رہا ہے جو کچھ ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں نائن الیون کے واقعہ سے لے کر آج تک آٹھ سال ہو گئے آٹھ سال امریکہ پوری دنیا کفر کے اتحاد کے ساتھ وہ اس جہاد کو مٹانے کے لیے میدان میں اترا تھا بڑا آزم لے کر اترا تھا کہ میں ان کو دنیا میں ایک ایک جو ہے نا کونے میں دنیا کے خطے میں ان کا پیچھا کر کے ان کو ختم کروں گا بٹاؤں گا آپ نے بھی دیکھا دنیا نے بھی دیکھا امریکہ بھی دیکھ رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں میڈیا گوائی دے رہا ہے کہ آٹھ سال کے اندر ان اتحادیوں کو جہاد کو مٹانے کے لیے دنیا میں کہیں کوئی کامیابی نہیں ملی کہیں کوئی کامیابی نہیں ملی نائن کے بعد انہوں نے آغاز کیا تھا افغانستان سے آج کا نوائے وقت اخبار پڑھ لو اس کا اندر والا جو سبھا ہوتا ہے بین الاقوامی خبروں والا اس میں جو سب سے مین, مین لیڈ ہے سب سے بڑی سروی ہے وہ ایک امریکی جرنیل کا بیان ہے جو جو متعین ہے افغانستان کے اندر آج کے نوائے وقت میں آپ دیکھ لیں یہ آپ کے فیصلہ آباد میں جو نوائے وقت آئے اس کے بین الاقوامی خبروں والے پیج پر نین سرخی جو سب سے بڑی سرخی ہے وہ کیا ہے وہ کہتا ہے اوباما سے مطالبہ کیا ہے اس نے کہ چالیس ہزار امریکی فوجی اور بھیجے گئے ورنہ ہمیں شکست ہمارا مقدر بن چکی ہے افغانستان ورنہ کامیابی ہمیں نظر نہیں آتی آج آ، آ آ، یہ ایک آ، امریکی, امریکی آ، racke, جرنیل کا بیان صرف آج نہیں یہ بیانات اس طرح کے ساری دنیا کے میڈیا پر آپ نیٹ کھول کر دیکھ لیں ہر چینل کھول کر دیکھ لیں آپ کو امریکی جرنیلوں کے ایسے ہی بیان نظر آئیں گے امریکی صدر کا بیان بھی آپ کی نظروں سے گزرے گا کہ افغانستان میں فتح ابھی ہم سے بڑے فاصلے پر ہے بڑی دور ہے وہ کہتے ہیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر اوباما نے ہماری اس التجا کو نہ مانا ہماری اس اپیل کو قبول نہ کیا چالیس ہزار کا دستہ امریکی امریکی فوجیوں کا نہ بھیجا تو ہمارا منہ کڑا ہو سکتا ہے افغانستان میں ہم عبرت کا نشان بن سکتے ہیں مہاد گرم ہے وہ کہتا ہے مہاد گرم ہے سخت بڑا معاملہ بڑا سخت ہے لاشیں بڑی گر رہی ہیں چالیس ہزار فوجی اور چاہیے میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ اللہ کی نسرت اور اللہ کی مدد کا بہت بڑا مزہ ہے ایمان والوں کے لیے بہت بڑا مظہر اللہ کی نصرت کا بہت بڑا مظہر کیا ساری دنیا کا کفر امریکہ کے ساتھ تھا جو کچھ امریکہ کے پاس تھا اس نے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جہاد کو ختم کرنے کے لیے مجاہدین کو دنیا میں جہادی عمل سے روکنے کے لیے جہاد کو بدنام کرنے کے لیے جو کچھ اس کے پک میں تھا اس نے کیا اور سہازہ کیا لیکن اس, اس اللہ کے دشمن کو کامیابی افغانستان میں بھی افغانستان میں بھی نہیں ملی آج تک اور انشاءاللہ یہ کامیابی اس کو ملنی بھی اب وہ اپنی اس ضلع کو رسوائی کو عبرتناک شکست کو چھپانے کے لیے اور مجاہدین کے اوپر دنیا کا اور پریشر بڑھانے کے لیے اپنے ایجنٹوں کو مجاہدین کے خلاف برنگیختہ کرنے کے لیے ان کو اب ڈالر دے رہا ہے ڈالر کہتا ہے ایک سو پچیس ارب روپے ایک سو پچیس ارب روپیہ سالانہ دیں گے زرداری صاحب اوباما آپ کو ایک سو پچیس ارب پاکستانی روپیہ سالانہ دے گا لیکن کرنا کیا ہے شرطیں کیا ہے ایک, ایک سو پچیس ارب سالانہ روپے لینے کی شرطیں کیا ہیں کب ملیں گی یہ کب ملیں گے ان میں ایک شرط یہ ہے کہ مرید کے وہ جو مرید کے ایک چھوٹی سی بستی ہے اس مرید کے اندر لوگوں کو کنٹرول کیا جائے انہوں نے انڈیا کے اندر جا کر انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا انڈیا کی جڑیں کارڈ دی انڈیا کو کا ناچ نچا دیا انڈیا کے سارے حکمران وہ بے چین پریشان ہیں ان کے امر سے ان کے جہاد سے ان, ان مرید کے والوں کو کنٹرول کیا جائے اگر ہم کہیں تو مرید کے اوپر بمباری کی جائے ڈیڑھ یہ ڈیڑھ ارب ڈالر ایک سو ایک ارب روپیہ ایک سو پچیس ارب روپیہ پر دیں گے سالانہ تمہیں لیکن یہ ایک شک ہے اس میں ایک شک کیا ہے کہ پاکستان جو پوری دنیا میں اسلام کا سب سے بڑا اسلام کا اللہ کی قسم سب سے بڑا بیس کیمپ بن رہا ہے اسلام کا سب سے بڑا دنیا میں بیس کیمپ بن رہا ہے جہاد کی وجہ سے قربانیوں کی وجہ سے شہادتوں کی وجہ سے مسکرات جہاد کی دعوت کی وجہ سے ساری دنیا میں پوری دنیا کے خطے پر ساری دنیا میں سب سے بڑا یہ جہاد یہ جہاد کے ذریعے اللہ کی فضل سے پاکستان کا خطہ یہ بیس کیمپ بن رہا ہے پوری دنیا کے لیے اسلام کا ان کو بڑی تکلیف ہے اس کی انہوں نے ساز شرط یہ رکھی ہے کہ پاکستان میں ایٹم بمب ہے اور پاکستان کے ایٹم بمب کے جو بانی لوگ ہیں ان کا نیٹ ورک ہے دنیا میں پھیلا ہوا اس نیٹ ورک تک ہمیں دسترس دی جائے دسترس ہم ان کو پکڑنا چاہتے ہیں ہم ان سے تحقیق لینا چاہتے ہیں تحقیق کرنا چاہتے ہیں دوسرے عام لفظوں میں مرید کے تو نام لکھ دیا ڈاکٹر عبدل قدیر کا نام نہیں لکھا کہتے ہیں یہ جو نیٹورک ہے نا نجائز نیٹورک جو ایٹمی پھیلاؤ کا دنیا کے اندر موجود ہے اس کا سب سے بڑا کرتا دھرتا یہ بندہ یہ ڈاکٹر عبد القدیر ہے اس تک ہمیں رسائی دی جائے رسائی یہ شرط کے اندر لکھا ہوا ہے یہ شرط کے اندر ان شرائط کے اندر جن شرائط کی بنیاد پر ان کو یہ ایک سو پچیس ارب ڈالر کے ٹکڑے وہ درندے وہ پھیر اپنے پالتو کو ڈالنا چاہتے ہیں جو ان سے یہ شرطیں منوا رہے میرے بھائیو اللہ کی قسم میں بڑے دکھ سے یہ بات کہتا ہوں بڑے دکھ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے حکمران وہ پھولے نہیں سماتے ایسی ان کی عقلیں مسف ہو چکی ہیں ایسی ان کی ذہنیتیں اللہ کی قسم غلامی کے گند چاچ چاٹ کر ایسی غلید ذہنیتیں ان کی آ چکی ہیں اس کے عمل کو وہ, وہ قبول کر کے خوشیاں منا رہے ہیں پھولے نہیں ہیں ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی امریکہ نے ایک سو پچیس ارب ڈالر کے ٹکڑے اپنے پاس کو کتوں کو آگے ڈالنے کا ہم سے وعدہ کر دیا تو شرائط پر وعدہ کیا تم سے پاکستان کی سالمیت کو برباد کرنے پر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی شرط پر پاکستان کے اندر وہ کوئٹہ کو اپنے ڈرون حملوں سے کوئٹہ کے بے گناہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی ایس کمینی ایس ایس پتن ایس کمینی شرط پر ان بےغیرتوں نے اسلام آباد کے ایک نے ان بےغیرتوں کی پاکستان کی داخلی صلابیت کے خلاف شرکوں کو مان کر یہ بغیرت کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی گندے گٹر کی چپڑی میں ناک دبو کر مر جانا چاہیے ان بے جو جسر منا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی, اپنی خود مختاری اپنی عزت اپنی ہر چیز کو پر لگا کر چند ڈالروں کے ٹکڑوں پر پورے پاکستان کو قربان کر دیے میرے بھائیو یہ نتیجہ ہے اس گندے جمہوریت کے نظر سسٹم کا یہ نتیجہ ہے وہ حکمران کر رہے ہیں اور پاکستان کا سب سے بڑا محافظ وہ نواز شریف جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ منہ میں گنگڑیاں ڈال کر بیٹھا ہوا وہ دیکھ رہا ہے تماشا دیکھ رہا ہے اس کو بھی توفیق نہیں کہ وہ اپنی زبان اس پاکستان کے خلاف غداری کے عمل کے خلاف اس پاکستان کی خود مختاری پر پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر دخل اندازی پر دنیا کے سب سے بڑے تو ایک جملہ بھی بولے ان بغیر اللہ کی قسم کوئی ہمت اور توفیق نہیں ان سے توقع رکھنا بس ہے مت توقع رکھو کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ چلا جائے گا تو نواز شریف وہ پاکستان کا محافظ سائی ایک سے بڑھ کر ایک امریکہ کے نوکر ہیں ان کے بوڑھ چاٹنے والے ان کے خادم ہیں سب ایک سے بڑھ کر ایک یہ نظام پیدا ہی ایسے لوگ کرتے ہیں جو غدار ہوتے ہیں جو بے زمیر ہوتے ہیں جو خود مختاریوں کے سودے کرتے ہیں جو ملک کی آزادیوں کو داؤں پر لگاتے ہیں چند ڈالوں کی خاطر اور وہ ڈالر بھی ان کو ملنے نہیں ہیں وہ ایک سو ارب ڈالر یہ سرداری کے یا یہ،, یہ قبر چارٹ یہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں جانے وہ انہوں نے کس کو دے رہے ہیں بلیک واٹر امریکہ کی ایجنسی کو وہ انہوں نے اپنی این جی اوز کو دے رہے ہیں ان ایو کے ذریعے وہ تقسیم کروانے ہیں. ان کو کچھ نہیں ملنا اس میں سے. اور اس میں سے ایک سو ارب روپوں میں سے صرف پچاس یا ساٹھ عرب روپے ان کو ملنے باقی سارے دوبارہ امریکہ میں چلے جانے ہیں ان کی ایجنسیوں کے ہاتھ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا یہ بکتے ہیں بکھ جائیں یہ اپنی غیرتوں کے اپنی خود مختاریوں کے یہ سودے کرتے ہیں بغیرت کر جائیں لیکن پاکستان اللہ کی قسم ان بغیرتوں کے عمل کی وجہ سے انشاءاللہ دنیا سے مٹے گا نہیں مٹے گا یہ یہ جہاد کا خون اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر اللہ کے فضر سے لاکھوں مسلمانوں کا خون اللہ کرمت اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کے لیے اس کی بنیادوں میں پڑا ہوا ہے اس کو مٹانا اپنے جنٹ بھیج بھیج کر اپنے چپراسی بھیج بھیج کر اپنے فالتو بھیج بھیج کر ان سے اپنی شرطیں منوا منوا کر اس کو مٹانے کی کوشش بھی کرنے والے ان شاء وہ دنیا میں جیسے آٹھ سال سے و وار ہو رہے ہیں اللہ کی قدم اس سے بڑی تو رسوائی کے چھتر ان کے دماغوں پر انشاءاللہ پڑنے پڑھنے والے ہیں یہ جو ہو رہا ہے نا یہ کیری لوگر بل پاس ہو گیا سینٹ امریکی سینٹ نے پاس کر دیا امریکی جو ہے نا وہ نمائندگان کے جو ہے نا ایوان نے پاس کر دیا اب وہ اس اوبامے کالے صدر میں اس پر دستخط کرنے ہیں پھر وہ امریکہ کے قانون کا اس کے دستور کا ایک زور حصہ بن جانا ہے میرے بھائی اللہ کی قسم اس کا سب سے بڑا ان ڈالروں کے پیش کرنے کا سب سے بڑا امریکہ کا مقصد وہ دنیا میں مجاہدین کے خلاف عمل کو تیز کرنا جہاد کو مٹانے کی کوششیں کرنا حکمرانوں کو اپنے ایجنٹوں کو مجاہدین کے خلاف کاروائیوں کے لیے تیار کرنا لیکن یہ بات یاد رکھے جو امریکہ اب تک آٹھ سالوں میں ساری دنیا کو کو لے کر ایری چوٹی کا زور لگا کر مجاہدین کا تفریح بگاڑ سکا اللہ کی کس میں لوگر کو پاس کروا کر بھی مجاہدین کا کچھ بگاڑ سکتا ان اللہ نہیں بگڑے گا کچھ بھی مجاہدین مجاہدین کا محافظ اللہ ہے مجاہدین کا محافظ مجاہدین کس لیے میں میں کھڑے ہیں کس پیدا کرنے والے کی ان کو ضرورت نہیں ہے کرسی کی نہ شہرت کی نہ دولت کی نہ سیتوں کی نہ جگیروں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں یہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے محمد کے پرچم کو لہرانے کے لیے دنیا میں اللہ کلیمت اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے ٹکرانے ٹکراتے ہوئے میدانوں میں کھڑے ہیں تسمۂ کائنات کے رب کی میرا ایمان اور عقیدہ ہے ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ الائ کلیمت اللہ کے لیے میدانوں میں آ جاتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے فراؤن تسم اللہ کی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک یار کتنی موٹی سی بات ہے کون سمجھائے ان عقل کے کو ان ڈالروں کی پوجا کرنے والے ڈالروں کو چاٹنے والے امریکہ کے بوڑھ پالش کرنے والے امریکہ کے زلیل کمینے کتوں کو کون سمجھائے یہ تو بات بڑی سمجھ ہے بڑی واضح ہے اللہ کی قسم معمولی سے معمولی زندہ کھوپڑی کے اندر آ کر رکھنے والا اس کو بھی نظر آتا ہے جو آٹھ سال سے ایڑی چوڑی کا زور لگا کر مجاہدین کا کچھ نہیں بگڑا سکے وہ کیری لوگر بل پاس کروا کے کیا بگاڑ لیں گے جیسے پہلے ان کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے ابرت شکست ان کا مقدر بن گئی اللہ کی قسم ایسے ہی یہ کیری لوگر بل یہ پاس ہوا ان شاء اللہ ان کے منہ پر یہ اور بھی کالخ ملے کا سبب بنے گا جہاد کو یہ مٹا جہاد کا محافظ اللہ ہے جہاد دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیسے غلط ہو جائے گی میرے بھائی پیارے پیغمبر کا فرمان ہے لاتذال و تعفت یو کائی کیا ہے علیہ من المسلم حتہ حکومت کیسے غلط ہو جائے گا مدینے والے امام کا یہ فرمان اس لیے ہم ان حکمرانوں کو دعویٰ دیتے ہیں اللہ کے لیے توبہ کر لو باز آ جاؤ ملک کو نیلام کرنے سے ملک کی خود مختاریوں کو فروخت کرنے سے بیچنے سے بدماشیوں سے سے مجاہدین کی تجوریوں سے امریکہ کو خوش کرنے سے امریکہ کے ڈالروں کے ٹکڑوں کے لالچ میں اپنے آپ کو نہ غرق کرو اللہ کا عذاب اللہ کی قسم بڑا سخت ہے نہ تم بچیں گے نہ تمہاری نسلیں بچیں گی اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا اللہ اپنے بندوں کو بچاتا ہے موسیٰ کو مٹانے والے سارے مٹ گئے ان کی نسلیں نیست تو نبول ہو گئی اللہ نے علیہ السلام کو ان کے وائٹ ہاؤس کا مالک بنا دیا آج بھی اللہ مٹانے کی طاقت رکھتا ہے انشاءاللہ مٹائے گا میرے بھائیوں ہم ان کو کہتے ہیں ان کا کلمہ پڑھنے کی بجائے رب کی طرف پلٹو ان پر ایمان لانے کی بجائے رب کی رضا کے کام کرو جہاد کو دہشت گردی مریضے کو پابندی لگانے کا سوچنے کی بجائے مرید کے پر بمباری کے ارادے اور سوچنے ان سے ڈکٹیشن لے کر ان کے خلاف کاروائیوں نظر بندیوں کی بجائے یہ دنیا کے کے اوپر بمباری کرنے کے پروگرام منصوبے بناؤ سوچو اگر عزت چاہتے ہو اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو اگر اللہ کے قدر سے اس کی جانت سے اس کے جہنم کے آٹھ سے بچنا چاہتے ہو او مداری کبروں کو چاٹنے والے وزیر آتموں توبہ کر لو اللہ کی طرف پلٹ چھوڑ دو شرک کو چھوڑ دو امریکہ کی پوجا کو چھوڑ دو امریکہ کے ڈالروں کی خاطر اپنی آزادیوں کو کے لگ داؤ پر لگانے کے عمل سے بعد آ جاؤ ورنہ تمہارا نشان بھی نہ ہوگا دنیا میں کسی کسی جگہ پر تمہارا نشان بھی باقی نہیں رہے انشاءاللہ اللہ جہاد باقی رہے گا انشاءاللہ مجاہدین باقی رہے گے نہ امریکہ مٹا سکا نہ تم کبھی مٹا گے تو میرے بھائیوں ہم ان کو ان کی ان کی بھائی کے لیے ہمیں کرسی سے غرض نہیں ہے ساحل کی کرسی سے غرض نہیں ہے ہم کرسی کے بھوکے نہیں ہیں ہم اسلام آباد کے ایوان صدر ایوان وزیر اعظم کے جو لارشی ہے نا وہ لالچی نہیں ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے وہاں سے ہم تو ان بے غیرتوں کو ان کی غلامیوں سے آزاد کروا کر اللہ کی قسم رب کی غلامی میں لانا چاہتے ہماری دعوت صرف اس لیے ہے ہماری دعوت اپنے مفاد کے لیے نہیں ان کے مفاد کے لیے اب بھی بات آ جاؤ موقع ہے اللہ پچھلے دن ہم معاف کر دے گا سچے دل سے اب بھی توبہ کر لو نہیں کرو گے تو انشاءاللہ شاء اللہ کی سنت نہ کبھی بدلی ہے نہ قیامت تک بدلے گی اس کی سنت ایک ہے وہ اللہ اکبر ظالموں کا عبرت ناک انجام بناتا ہے اور اپنے سے ڈرنے والے لوگوں کو عزتیں کامیابیوں سے کیا کرتا ہے نوازتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے یہ نہیں بدلنے والی تو اس لیے ہم ہم ان حکمرانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں سیاست دانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں یہ حزب اقتدار کے بھوکے یہ نواز شریف یہ وزارت عزما کی کرسی کو لالچی نظر سے دیکھنے والے امریکہ کی ہام ہاں ملا کر کرسی کی تصویر کرنے والے اس بندے کو بھی کہتے ہیں کہ باز آ باز بعد یہ کرسی تیرے پاس نہیں رہے گی ہمیشہ یہ کرسی نہیں ملے گی امریکہ کو خوش کر کے اور رب کو خوش کر ہمیشہ کے لیے کرسی اللہ تجھے دے کر یہ گونگی زبان پر تارا لگا کر نہ اس تارے کو اس کے خلاف آواز بلند کرو جو پاکستان کی اس سالمیت کو پاکستان کی خود مختاری کو پاکستان کے موجودہ غداروں نے امریکہ کے ہاتھ کو بیچا ہے اس کے خلاف حزب اختلاف اٹھ کر آواز بلند کرے حزب اختلاف بنا بیٹھا ہے تم تو جمہوریت کو ماننے والے ہو ہم جمہوریت کو لانا سمجھتے ہیں عذاب سمجھتے ہیں اللہ کا غضب سمجھتے ہیں اللہ کی کفر کا گندا سسٹم سمجھتے ہیں تم جمہوریت کے پوجا کرنے والے ہو جمہوریت بھی یہ کہتی ہے کہ جو تمہارے ملک کی سلامتی کے خلاف کام کرے تم اس کے خلاف آواز اٹھاؤ کیوں نہیں اٹھاتے آواز کدھر گئی جمہوریت پارلیمنٹ Brahmac... منتخب ہوئی ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے اندر بل آیا ہی نہیں کیری لوگر بل پارلیمنٹ کے ان ایم این کو ان وزیروں شزیروں کو دکھایا بھی نہیں وہ اکیلا بدماش بیٹھ کر امریکہ میں اس پر دستخط کروا رہا ہے اور خوشیاں جو ہے نا وہ اس کا اظہار کر رہا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کے پجاری اور جمہوریت کے پر والے کے اندر کم از کم اپنی اس جمہوریت کی حقیقت کو تو سمجھو جمہوریت کیا کہتی ہے جمہوریت کا مطلب ایک امریکی جنگ ہے یا جمہوریت کا مطلب وہ ساڑھے تین سو کا پارلیمنٹ ادارہ ہے کیا مطلب ہے جمہوریت کا ان شاء اللہ الرحمان میرے بھائیوں میں آپ کو مایوسی نہیں دینا چاہتا ان اللہ میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں یہ, یہ وہ ڈوبنے والا جس طرح ہاتھ پو مارتا ہے نا امریکہ یہ کریب لوگر بل پاس کروا کے یہ ہاتھ پو مار رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے آپ کو کیا کر لوں سہارا دے بچا لوں ان اللہ کوئی طاقت دنیا کی اس کو نہیں بچا سکے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سمجھنے عمل کرنے اسلام کے لیے کھڑے ہونے اسلام کے لیے مال جانے قربان کرنے کے لیے اللہ ہمیں تیار کر دے اللہ ہمیں توفیقیں دے دے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس ملک کے دفاع کے لیے اللہ ہمیں قبول کر لے ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے اسلام کے لیے زندہ رکھے ہمیں موت دے تو شہادت کی موت نصیب پر ہمیں اس ملت میں اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی اللہ توفیق فرمائے. اس ملت کو پوری دنیا کے خطوں کے لیے اللہ رب العالم ہمیں اسلام کا بیس کیف بنانے کی توفیق اللہ محمد محمد المجی اللہ محمد وعلی محمد, محمد اللہ اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نشر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذر من المنخذ لدين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم قاتل الكفرات الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون اولياك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخرق بنيانهم واطفن ايرانهم وانزل عليهم باسا الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم عليك باليهود والهندوس اللهم عليك بالصليبيين والمُلحدين اللهم عليك بالطغاة من الامريكيين اللله ععليك بعادهمم وَنصارهمم غمظالهم اللههُ عليك بع الجهادِ والمجاهدين الله هم عليك بجميعِ ع الجهادِ والمجاهدين اللههُ عليك بعذا الإسلام والمسلمين اللهم عليك الظالمين بالظالمين والنج عباد كل المؤمنين المستزعفين من بينهم سالالمنا آمين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين نصرًا مؤذرا اللهم افتح لهم فتحًا قريبًا اللهم أيد المجاهدين بجنود الملائكه اللهم ثبت قدامهم وسدد رميهم اللهم انزل السكينه في قلوبهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم محبذ المجاهدين من بين أيديهم ومن خلفهم و أيمانهم و شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت ارجلهم اللهم محفظ عمرا المجاهدين اللهم محفظ قادة المجاهدين الله هم محفظ معثقرات المجاهدين اللهم محفظ بيوت المجاهدينين الله محفذ تقل المجاهدين اللهم محفظم بما تحفظ به عباك الصالين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 و نصلی محمد رسول کریم یہ سوال ہے کیا دعوت ولیمہ نکاح کے دن سے اگلے دن ضروری ہے یا چند دن بعد میں کیا جا سکتا ہے عزیز بھائیو ولیمے کی دعوت کرنا مرد پر فرض ہے فرض ولیمے کی دعوت کرنا اسلام میں مرد پر فرض ہے یہ دعوت ولیمہ نکاح کے بعد رخصتی کے بعد بیوی سے ملاقات کے بعد ہوتی ہے مسنون بیوی سے ملاقات کے بعد ملاقات ہو جائے یا الگ ملاقات کرنے کا اس کو موقع مل جائے اس کے بعد جو دعوت ولیمہ ہوتی ہے یہ مسنون طریقہ ہے ولیمہ کی دعوت کا ہمارے ہاں جو چلتا ہے کہ وہ برات والے دن یا پہلے ہی وہ دعوت ولیمہ کر لیتے ہیں کیونکہ رشتہ داروں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے سب کو کھانا کھلانا پڑتا ہے تو اب اتنی پسری نہیں ہوتی تو کہتے ہیں وہ جو کل کو دعوت کر لیا نا وہ پہلے آج ہی کر دو ولیمہ شریمہ کوئی نہیں ہوتا اس سے کوئی ککھ ولیمہ نہیں ہو فریدا دا نہیں ہوا ولیمہ کی دعوت ملاقات کے اگلے دن بیوی سے ملاقات کے اگلے دن ہو سکتی ہے یا اس سے دو دن چار دن چھ دن دس دن بعد بھی کرنا چاہیں تو کی جا سکتی ہے اس کے لیے اگلا دن ہی لازمی اور ضروری نہیں ہے دلیل اس کی صحیح بخاری میں حدیث ہے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان کے کپڑوں پر زرد رنگ کے خوشبو کے نشان لگے ہوئے تھے جو خوشبو عورتوں کے لیے مخصوص ہے اسلام میں تو رسول اللہ رسم نے پوچھا عبدالرحمٰن یہ کیا ہے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے آپ نے فرمایا کتنا حق ہاکمہ دیا کہنے لگے میں نے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا وہ حق مہر میں دیا ہے آپ نے فرمایا ولیمہ کیا ہے کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی ولیمہ تو نہیں کیا آپ نے فرمایا او لم ولا ولیمہ کر خا ایک بکری کا ہی کر دے ولیمہ کر یہ ولیمہ کرنے کا حکم دیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیکن اس کے لیے کوئی دن متعین دن متعین نہیں کیا دن نہیں متعین کیا تو دن اپنی طرف سے ہمیں متعین کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے اگلے دن کر لو اس سے اگلے دن کر لو اس سے اگلے دن کر لو جتنی جلدی ہو سکے اتنا بہتر ہے فریضہ ہے اس کو ادا کرنا چاہیے فریضے میں بلا وجہ تاخیر مناسب نہیں ہے <iterate> ملاقات کا, ملاقات کا ہے وہ خوشبو کے نشان لگے ہوئے تھے وہ ملاقات کے بعد تھی سارا کچھ ذکر تو نہیں کیا دیکھا تو ہے نا جس کی بنیاد پر نبی سر نے سوال کیا آپ کو پتا تھا کہ ملاقات ہو چکی ہے اس لیے کہا ملاقات ہونے کی دلیل موجود تھی آپ کے سامنے اس لیے کہا اولمل شاط بچے کے عقیقے کے بارے میں کیا حکم ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مولود بے عقیقہ ہی حتیہ یو ہو ہر مولود وہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی ہوتا ہے جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ گروی نہیں چھوڑتی وہ گروی نہیں چھوڑتی تو گروی چھڑانے کے لیے مسلمان کو اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے بچہ ہو تو دو بھیڑ یا بکری قسم کے جانور اور بچی ہو تو اس کی طرف سے ایک جانور گائے کا بھینس کا اونٹ کا عقیقہ نہیں ہوتا بڑے جانوروں کا عقیقہ نہیں ہوتا اسلام میں صرف بھیڑ اور بکری قسم کے جانوروں کا عقیقہ ہوتا ہے بچی کی طرف سے دو بیڑیا بکری قسم کے جانور اور بچے کی طرف سے اور بچی کی طرف سے ایک اور یہ عقیقہ جو سنت کے مطابق ہے وہ ساتویں دن ہے آپ نے فرمایا یو کو ان ہو یوما صابع ہی اس کی پیدائش کے ساتویں دن بچے کی طرف سے کیا کیا جائے عقیقہ کیا جائے تو بلا وجہ ساتویں دن سے مؤخر کرنا یہ سنت کے خلاف ہے پیارے پیغمبر کے فرمان کے خلاف ہے اگر کسی کے پاس واقع شرعی جائز ادھر ہے تو مؤخر ہو جائے وہ چودویں دن کر دے یا اکیسویں دن کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں بلا وجہ مؤخر کرنا جائز نہیں ہے حقیقے کے لیے نہ دھندا ہونا ضروری ہے نہ قربانی والی شرائط میں سے کوئی شرط اس میں ضروری ہے بندہ اپنی جیب کی حیثیت دیکھ لے جتنی کو پسلی کا مالک ہے جتنے پیسوں کا بکرا بکری لے کے کر سکتے ہیں اتنے کی کر دے یہ گوشت اس کا خود بھی کھا سکتا ہے رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے عزیزوں کو بھی تحفہ دے سکتا ہے کچا بھی بانٹ سکتا ہے گیگ پکا کر دعوت بھی چلا سکتا ہے سارے کا سارا غریبوں مسکینوں میں تقسیم بھی کر سکتا ہے جیسے مرضی کر لے جیسے مرضی کرے عقیقہ کے جانور کے بارے میں کیا شرائط ہیں بتا ہے بچے کے ختنے کے بارے میں کیا حکم ہے بھائی ختنا جو ہے نا ختنا یہ فطرت فطرت کی دس چیزوں میں سے ایک چیز ہے خطرہ بھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں فطرت کا حصہ ہیں فطرت میں سے ہیں فطرت کہتے ہیں جو تمام نبیوں کا طریقہ ہو تمام نبیوں کا اپنی امتوں کو حکم ہو اس اس عمل کا نام کیا ہوتا ہے فطرت اس میں سے خطرہ بھی ہو تو خطرہ کرنا بچے کا یہ فطرت کا حصہ ہے یہ ضروری ہے ساتویں دن اس کا خطرہ بھی کرنا چاہیے اس کے بال بھی اتار دینا چاہیے اس کا نام بھی طے کر لینا چاہیے اس کا عقیقہ بھی کر دینا چاہیے بچے کے سر کے بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے بھائی سر کے بال مونڈ دیں اس کے بارے میں یہ ہے نا کہ چاندی اس کے برابر صدقہ کریں یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کی سند صحیح نہیں ہے ویسے اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں جب مرضی جتنا مرضی صدقہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بچے کے بالوں کے برابر صدقہ کرنا ضروری ہے ایسا کوئی مسئلہ اسلام میں نہیں کیا فرشتے دل کی نیت جان کر امار لکھتے ہیں بھئی نہیں فرشتے دل کی نیت کو نہیں جان سکتے دل کی نیت صرف اللہ جانتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی نہیں دل کی نیت جان سکتا کوئی فرشتہ کسی کے دل کی نیت نہیں جانتا اور دل کے اندر جو آتا ہے اللہ اس پر بندے کی پکڑ بھی نہیں چلتا دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اس پر پکڑ نہیں ہوتی پکڑ کب ہوتی ہے جب وہ بولتا ہے یا عمل کرتا ہے تو پھر پکڑ ہوتی ہے دل کے اندر جیسا بھی خیال آ جائے برا خیال آ جائے خیال کو چھوڑ دے اس پر عمل پیرا نہ ہو تو سواب مل جاتا ہے صرف خیال آ جائے تو گنا گنا نہیں ہوتا کیا جماعت الدعوہ کے ساتھ کے ساتھ ایجنسیوں کا ہاتھ ہے اور کیا جماعت کوئی شہید ہونے پر ایجنسیوں سے وظیفہ لیتی ہے بھئی ہم اللہ کے فضل سے کسی شہید ہونے والے کے اوپر کسی ایجنسی سے کوئی ایک روپیہ بھی نہیں لیتے نہ ہم ایجنسیوں کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں نہ ایجنسیوں کا حکم ہے نہ ہم اجنسیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں نہ ہمیں ایجنسیوں کی ضرورت ہے ہم اپنے رب کا حکم مان کر یہ کام کرتے ہیں اس کا حضرت اللہ سے لینا ہے ہم. ہمیں دنیا کے ٹکے نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے یہ دنیا کے ٹکے ہمیں اللہ سے ثواب چاہیے اللہ سے اگر کوئی ایجنسی ہمارا مدد کرتی ہے تو ست بسم اللہ لیں گے وہ مسلمانوں کی ایجنسی ہو اس سے بھی لیں گے وہ ہندوؤں کی ایجنسی ہو اس سے بھی لیں گے وہ یہودیوں سکھوں کی ایجنسی ہو اس سے بھی مدد لیں گے ان شاء اللہ لیں گے مدد لینا کافروں سے کافروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کے ہاتھ توڑنے کے لیے مظلوموں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے کافروں سے بھی مدد لینا اسلام کے اندر کیا ہے جائز ہے پیارے پیغمبر نے بھی مدد لی ہے کافروں سے ضرورت کے مطابق تو ہم کوئی بھی ہماری مدد کرے وہ پاکستان کی ایجنسیاں ہوں وہ کسی اور ملک کی ایجنسی ہو جہادی اللہ میں علاقۂ کریمہ اللہ میں ظلم کو مٹانے میں مظلوموں کی مدد میں انشاءاللہ ہم اس کی مدد لیں گے ہمیں اس پر کوئی پریشانی نہیں لیکن ہم کسی ایجنسی کی مرضی پر نہیں چلتے نہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے ہم اپنے رب کے حکم پر اپنے نبی کے نقشے قدم پر چلیں گے اگر کوئی ہمیں مدد دے کر یہ چاہے کہ ہماری مرضی پر چلو تو ہم کسی کی مرضی پر چلنے کے پابند نہیں ہیں نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارے عقیدے کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑ کر کسی فرح کی بات کو ہم مان لیں کسی پیسے دینے والے کی بات کے کانے ہو جائیں اس کے کانے ہو کر اس کی مرضی پر چلیں یہ یہ ہمارے دین میں ہمارے عقیدے میں ایمان میں یہ چیز نہیں ہے جو حق سمجھتے ہیں جس کو حق سمجھیں گے ان ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے ان شاء اللہ کسی کے ڈر سے کسی کی دھمکیوں سے اس سے آئیں گے ان شاء اللہ کسی کے روکنے سے کسی کے ڈرانے سے کسی کی پابندیاں لگانے سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں اللہ سے ڈریں گے کسی شیطان سے کسی شیطان کے ایجنٹ سے ان شاء اللہ نہیں کرتے جب جب دل مسجد میں اتنے مسلمان جب دلی مسجد میں اتنے مسلمان شہید ہوئے ہماری جماعت نے سلسلے میں کوئی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے بھائی الحمدللہ ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں انڈیا کا ایک ایک حکمران ایک ایک جرنیل وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے وہ پریشان ہے وہ ساری دنیا کے کافروں کو دعائی دے رہا ہے کہ لشکر طہبہ سے ہمیں بچاؤ جماعت العبا سے ہمیں بچاؤ حافظ سعید سے ہمیں بچاؤ حافظ سعید کو کیا کرو بند کرو وہ ایسے ہی بہن رہے ہیں؟ ان کو زخم لگے ہیں ان کی نیندیں حرام ہوئی ہیں ان کا بیڑا غلط ہوا ہے ان کے عمل سے اس جماعت کے عمل سے جس کی وجہ سے ساری دنیا کا کور پریشان ہے امریکہ وہ ڈیڑھ ارب ڈالر کے ٹکڑے اپنے کو دینے کے لیے وہ یہ شرط عائد کرتا ہے کہ مرید کے والوں کو کنٹرول کرو کہہ رہا ہے وہ وہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان وہ اس دور کا سب سے بڑا فرعون مسلمانوں کا سب سے بڑا لہو کا پیاسا بھیڑیا دردہ وہ کیوں مرید کے کا نام لے رہا ہے اس کو مریض کے سے کیوں ڈر لگتا ہے مریض کے والوں کا ڈر اس لیے ہے کہ مرید کے والے اللہ کے سوا کسی تابوت سے ڈرتے وہ ہر تابوت کی آنکھوں میں آخے ڈال کر میدانوں میں کھڑے ہو کر جینا جانتے ہیں وہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں جانتے اللہ کے سوا اس لیے دنیا کے سارے کتے بلے ان سے ڈرتے ہیں اور ان سے پریشان ہیں یہ کوئی جماعتی دعویٰ کا کردار ہی نہیں ہے امریکہ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں منموہن سنگھ کی نیند حرام ہوئی پڑی ہے امریکہ انڈیا کی ساری فوج وہ پریشان ہوئی پڑی ہے چوبیس گھنٹے جماعت الدعوہ لشکر طیبہ کے خلاف انڈیا کا پورا میڈیا زہریلا پروپوگنڈا مسلسل بکواس کر رہا ہے دنیا میں یہ ایسے ہی کر رہے ہیں جماعت الدعوہ صوفیوں کی جماعت جماعتیں تو ایسے ہی سب کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا کردار اس کے کردار کی بیان دلیل ہے کہ اس نے اللہ کے فضل سے وہ ان کے جو عزائم ہیں ان کو خاک میں ملانے والا عمل کیا ہے ان کے منصوبوں کو توڑنے والا عمل کیا ہے اللہ نے سے کام لیا ہے جس وجہ سے سارے کاور پریشان ہیں اگر یہ اس یہ بھی چیز کسی کو نظر نہیں آتی تو پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی آنکھوں میں نور دے اور اس کے دماغ کے اندر اللہ کو تھوڑا سا سمجھ اور عقل پیدا کر دے جس وہ یہ سمجھ سکے اور دیکھ سکے کیا اور رکوع کرتے وقت نظر کہاں ہونی چاہیے سہیدے والی جگہ پر یا پاؤں میں بھائی سہیدے والی جگہ پر پاؤں والی جگہ پر کسی وقت بھی نظر نہیں ہونی چاہیے نماز کی. نہ قیام میں نہ رکوع میں نہ کسی اور جگہ میں سہدے والی جگہ پر نظر ہونی چاہیے نماز کی. آج باندھتے وقت بھی سیدے والی جگہ پر عقیقہ کب کرنا چاہیے کیا لڑکے کا عقیقہ دو جگہ یعنی ایک جانور ننیال والوں اور دوسرا ددیال دو والوں میں ہو سکتا ہے فیصلہ باد میں ہو سکتا ہے بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. دو جانور کرنے ہیں بکرے, بکرے یا بکریاں وہ ایک ادھر کر لیں ادھر کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں دوسری جگہ کر دیں جہاں بچہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہوا ہے جانور بھی بہت زدہ کرنے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں جانور آپ دوسرے علاقے میں ذبح کر دیں جا کر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا کرنا ہے ساتھ میں دے جہاں مرضی کر دیں اعوذ باللہ بہ قدرت ہی منشر مہاجر حاضروں سات دفعہ پڑا کس چیز کا وظیفہ ہے اس کا ترجمہ اور اگر یہ قرآن سے ثابت ہے تو حوالہ وظیفہ کا طریقہ بتا دے بھئی بھئی بھئی بندے کو کسی جگہ پر تکلیف ہو جسم میں درد ہو تو وہ اپنا سیدھا ہاتھ درد والی جگہ پر رکھے تین مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, بسم اللہ پڑے سات مرتبہ یہ پڑھے بے عزت اللہ و قدرت ہی میرے شرب و حاضر ہو <سؤال> یہ دم کرے انشاءاللہ شاء اور رحمٰن اس کی درد چلی جائے گی اس کی بیماری ختم ہو جائے گی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث صحیح سنسرے ثابت ہے یہ ترمندی میں ہے بازار سے علماء کرام کی ویڈیو سیڑیز ملتی ہیں ان کو گھر میں دیکھنا اور رکھنا جائز ہے بہ نہیں جائز سیڑھیاں علماء کی ہوں سیڑھیاں تقریروں کی ہوں جمعوں کی ہوں درسوں کی ہوں جلسوں کی ہوں وہ تصویریں ہیں وہ کیا ہیں؟ تصویریں اور تصویر مولوی کی ہو یا تصویر کسی ایکٹر فنکار کی ہو ایک برابر ہے تصویر مولوی کی ہو تصویر شاخ العدیز کی ہو مفتی اور پیر صاحب کی ہو اور تصویر کسی بے حیا بے غیرت کنجری عورت کی ہو ایک برابر ہیں دونوں تصویریں دونوں تصویریں ایک برابر ہیں جہاں کنجری کی تصویر لگی ہوئی ہے وہاں بھی اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آنا جہاں علامہ صاحب کی خطیب ملت کی اور پیر صاحب کی اور مفتی صاحب کی اور امام صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے اللہ کی رحمت کا فرشتہ وہاں بھی نہیں آنا جتنا بڑا وہ کنجری کی تصویر لگانا جرم ہے اتنا بڑا مولوی صاحب کی تصویر رکھنا جرم ہے حرام ہے تصویر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس گھر میں نہیں آتا تو یہ تصویریں ہیں یہ ویڈیو کے اندر جو موجود ہے یہ تصویریں ہیں یہ مسلمان کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے یہ کہتے ہیں مولوی دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں یہ تصویر نہیں ہے یہ اکس ہے یہ جو ویڈیو میں ہوتا ہے یہ تصویر نہیں ہوتی ہے یہ ہے اکس ہے پہلے بھی دلیل دی تھی پھر اگر یہ عقش ہے میں چند منٹ کے لیے مان لیتا ہوں یہ کیا ہے اکش ہے یہ تصویر نہیں ہے تو جس تصویر کے گھر میں ہونے سے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا جس تصویر سے اللہ کے نبی نے نہ کیا وہ کون سی تصویر ہے وہ مولوی مجھے بتا دیتے یہ تو ہو گیا آکش اور جو تصویر رکھنی گھر میں جائز نہیں وہ تصویر کون سی ہے کیوں بھائی کون سی تصویر ہے وہ کہتے ہیں ہاتھ سے بنی ہوئی کہتے ہیں وہ تصویر کیسے بنی ہوئی ہاتھ سے غور کرنا یہ جو ویڈیو یا یہ فوٹوگرافر کا جو کیمرہ ہوتا ہے اس سے جو تصویر بنتی ہے وہ ہاتھ سے نہیں بنتی وہ کیمرہ کس سے چلتا ہے ہاتھ سے بٹن کس سے دبتا ہے اس کے اندر ریل کس سے ڈالی جاتی ہے نکالی کس سی سے جاتی ہے اس کو کاٹا دھویا کس سی سے جاتا ہے سارا تو ہاتھ اس میں چلتا ہے وہ بھی تو ہاتھ سے بنی ہے پھر یاد رکھنا کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے ہاتھ سے بنی لیکن وہ تو اکس مشین نے محفوظ کر دیا وہ اکس ہے جو مشین نے کیا کر دی ہے محفوظ کر دو ہم وہ تصویر کہتے ہیں جو قلم پکڑ کر بندہ اپنی انگلوں سے ہاتھ سے کاغذ پر بناتا ہے وہ تصویر آرام ہے بھائی وہ تصویر جو ہاتھ سے بندہ بناتا ہے وہ بھی تو اکس ہی ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے کیا ہے وہ اکس کیسے کیا دریا اس کے اکس ہونے کے یہ دلیل سمجھ لو انشاءاللہ شاء اللہ مولویوں کا ناسکا بند کرنے کے قابل ہو جائے گا وہ بھی عکت ہے کیسے عکس ہے ایک نبینا شکست ہے نبینا کون شکست ہے نبینا آپ اس کے پاس چلے جائیں اس کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں اس کو کہیں بھائی جان میری تصویر بنا دو بنا دے گا تصویر آپ کی بنا سکتا ہے ایک بینا پینٹر ہے دیکھنے والا ہے آنکھوں کی ہیں اندھا نہیں ہے آپ اس کے پاس جائیں اس کے سامنے بیٹھ جائیں اس کو کہ میری تصویر بنا دے بنا دے گا یا نہیں وہ نبینا کیوں نہیں بنا سکا آپ کے چہرے کا آکس اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دماغ میں نہیں آیا وہ اکس اس کے دماغ میں آتا تو اس نے اپنے ہاتھ سے وہ اکس کیا کرنا تھا کاغذ پر اتار دینا تھا اکس ہوئی ہے نہیں وہ جو ہاتھ سے بنی ہے وہ بھی اکس ہے اندا اس لیے نہیں بنا سکا کہ اکس اس کے اندر پاس پہنچا ہی نہیں آپ کا آپ کا عکس اتر نہیں گیا بینا اس لیے بنا گیا کہ آپ کا اکس اس کے دماغ کے اندر چلا گیا وہ اکس جو اس کی کھوپڑی کے اندر آیا تھا اس عکس کو اپنے ہاتھ کے ذریعے اس نے کاغذ پر اتار دیا اگر یہ دماغ عقد کو محفوظ کر کے ہاتھ کے ذریعے کاغذ پر بنا دے تو یہ تصویر بن جاتی ہے اگر کوئی مشین اس عاقص کو محفوظ کر کے کاغذ پر نکال دے یا فیتے پر نکال دے تو وہ عقد بن جاتا ہے وہ تصویر نہیں ہوتی یہ عجیب منتقل ہے یہ انصاف ہے یہ انصاف ہے یہ سراسر ظلم ہے یہ سراسر زیادتی ہے سراسر ظلم اور زیادتی ہے مولویوں کی سینہ زوری ہے ہٹ درمی ہے یہ انصاف نہیں ہے یہ انصاف کا قتل ہے انصاف کا خون کرنا ہے تصویر جائز نہیں ہے نہ مولوی کی نہ کسی کنجری کی نہ کنجر کی کسی کی جائز نہیں الحمد للہ میں جماعت العبا سے تلت رکھتا ہوں لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے کیا نبی بھی ایک ایک دو دو کر کے صحابہ کرام کا لشکر بیچتے تھے جی ہاں بھائی پیارے پیغمبر دو دو صحابہ کا تین تین کا پانچ پانچ کا سات سات کا لشکر بیچتے تھے میں اس بھائی کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ الرحیق المختوم اردو میں لکھی ہوئی ہے اللہ کے نبی کی سیرت پر کتاب ارحیق المختوم ہر جگہ سے بڑی آسانی سے مل سکتی ہے کو اس سے بھی مل جائے گی یہ بھائی خود بھی پڑھے اور اپنے گھر میں بھی لے جا کے رکھے اس کتاب کو گھر والے سارے افراد پڑھے خاص طور پر اس میں جہاں مدنی زندگی کا حصہ شروع ہوتا ہے نا مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی کا حصہ شروع ہوتا ہے وہ حصہ جنگ بدر سے پہلے آپ نے کتنی کاروائیاں کی گریلا کہاں دو بندوں کا کہاں پانچ بندوں کا کہاں چھ بندوں کا کہاں دس بندوں کا لشکر روانہ کیا کتنے سری آپ نے بھیجے کتنے لشکر روانہ کیے یہ سارے لکھے ہوئے ہیں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے ایک ایک جگہ کا نام ایک ایک بندے کا نام ایک ایک دن تاریخ کا نام وہاں لکھا ہوا ہے ضرور پڑھنی چاہیے وہ ہر مسلمان کے گھر میں یہ رحیق المختون ضرور ہونی چاہیے سیرت کی کتاب نماز کا معنی مفہوم سمجھا دیں بھائی نماز کو بیان کرتے ہوئے ہمارے پندرہ سولہ گمے ہوتی تھے ہم نے شروع میں نماز کا مانا اس کی حقیقت اس کا مخوم اللہ کے وجہ سے سمجھایا آپ کو کیسٹ مل جائے گی پوری یہاں سے سی مل جائے گی جو ابتدائی حصہ ہے نماز کا چودہ پندرہ خطبے اس کی سیڑھی بھی آپ کو مل جائے گی وہ سی ڈی آپ حاصل کریں اور اس میں نماز کی ایک ایک چیز اور اس کی حقیقت انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی حیات کے چیز کا نام ہے اس کے بارے میں نبی کا کوئی فرمان بتا دیں کیا اپنے گھر والوں اپنے گھر میں اور اپنے ماموں اور چچا وغیرہ کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے ہاں بھائی اپنی امی کے گھر میں بھی اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے ماموں چاچا تو دور کی بات ہے آپ اپنی امی کے گھر میں جاتے ہیں وہاں بھی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں وہاں بھی اجازت کے بغیر تین وقت اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ جب تم اپنے والدین کے پاس اپنی امی ابے کے گھر میں آؤ تو تین وقتوں میں اجازت کے بغیر وہاں بھی آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے وہاں بھی اجازت لے کر جانا چاہیے اپنا گھر ہے پھر بھی اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے تو کسی کے گھر میں, گھر میں اجازت لینے کے بغیر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رسول وسلم نے فرمایا کوئی کسی کے گھر جاتے